فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں میں یقیناً قادر ہوں حافظ نے کثیر نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اس رب کی قسم جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مشرق و مغرب کو بنایا ہے اور شمش و قمر اور کو اس طرح مسخر کیا ہے کہ وہ روزانہ ایک مشرق سے نکلتے ہیں اور ایک مغرب میں ڈوبتے ہیں یعنی ہر سال تین سو ساٹھ مشرقوں سے طلوع ہوتے ہیں اور تین سو ساٹھ مغربوں میں ڈوبتے ہیں بات ویسی نہیں ہے جیسی تم گمان کرتے ہو کہ باس بادل موت قیامت حساب اور جزا و سزا نہیں ہے بلکہ یہ تمام باتیں سچ اور یقینی ہیں اور اس میں حیرت کی کون سی بات ہے وہ تو اللہ کی عظیم قدرت کا مشاہدہ وقوع قیامت سے بڑی چیز میں کر رہے ہیں یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں پائی جانے والی تمام مخلوقات و موجودات کو ایک مخصوص نظام کا پابند بنانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم ہم یقیناً اس پر قادر ہیں کہ روز قیامت انسانوں کو ان کے موجودہ جسم سے اچھا جسم دے کر پیدا کریں اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت القیام آیا تین چار میں فرمایا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جمع عظامة عَلَى أَن نُسَوِّي <بَنَانَة> کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ ہم اس کی پور پور تک کو درست کر دیں